بیانات اٹاریا حصہ سوم صفحہ چار سو ستر امیر سنت مسند ابی یعلا حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکیون کے حوالے سے دور پاکی فضیلت نقل فرماتے ہیں مالی کے خلد و کوثر شاہ بہروبر مدینہ کے تاجور انبیاء کے سرور رسولوں کے افسر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں درود پاس پڑھ لیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی و وبارک وسلم اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبات المدینہ کی مطبوعہ چھ سو انچاس افرحات پر مشتمل کتاب حکایتیں اور نصیحتیں اس کے صفحات چھ سو انتالیس پر ایک بہت ہی ایمان افروز رحمت بھری حکایت لکھی ہے شعب الایمان کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو غالب علی رحمت اللہ غالب فرماتے ہیں میں ابو اماما کے پاس شام کے وقت جائے کرتا تھا ایک دن ان کے پوس میں ایک مریض کے پاس گیا تو ابو اماما مریض کو جھڑک رہے تھے ڈانٹ رہے تھے فرما رہے تھے افسوس تجھ پر یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا کیا میں نے تجھے میں نے تجھے برائی سے نہ روکا تھا وہ نوجوان بولا اے میرے محترم اگر اللہ از مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے فرما دے تو میری ماں میرے ساتھ کیسا معاملہ فرمائے گی ابو اماما نے جواب دیا تیری ماں تو تجھے جنت میں داخل کرے گی وہ نوجوان کہنے لگا اللہ تعالی مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے یہ کہتے ہی اس کی روح کفت سے انصری سے پرواز کر گئی اس نوجوان کے چچا نے اس نوجوان کو قبر میں اتارا اس کی تدفین میں شامل رہا جب قبر برابر کی گئی گھبرا کر اس کی چیخ نکل گئی تو پوچھا گیا کیا ہوا کہنے لگا اس کی قبر وسیع کر دی گئی یعنی پھیلا دی گئی اور نور سے بھر دی گئی ہے سبحان اللہ اللہ تو بارہ تعالی مطالعہ کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے کے آپ کی اور میری مغفرت ہو بے سا مغفرت ہو آمین میٹھی میٹھی اس بھائی و مدری چینل کے ناظرین ماہ رمضانب بارک کی رحمت بھری گھڑیاں ہیں. صبح کا وقت ویسی بڑا رحمت و بھرا ہوتا ہے اور ماہ رمضان بھی ہو تو کیا بات ہے دیکھیے اس نوجوان نے اللہ تعالی سے حسنے زن رکھا اچھا گمان رکھا اچھی امید رکھی تو اس کا کیسا بھلا ہوا کہ بظاہر اس کے عمل اچھے نہیں تھے مگر بعد انتقال اس کی قبر کو ترحد نظر پھیلا دیا گیا نور سے بھر دیا گیا تو ہمیں اپنے رب از وجل سے اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے صدر الافاضل مفتی حافظ سعید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا واجب ہے یہ واجب ہے کہ ہم اپنے رب عزم جل سے اچھا گمان رکھیں اچھا گمان رکھنے سے مراد کیا ہے یہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کو عرض کرتا ہوں مزید ایک رحمت بھری حکایت سنی جو کہ شعب الایمان میں حضرت سیدنا امام ابو بکر عبداللہ بن محمد المعروف ابن ابد دنیا اور حضرت سیدنا امام ابو بکر احمد بن حسین بے حقی علی رحمت اللہ القوی نے حمید سے روایت کی انہوں نے کہا میرا بھانجا بڑا نافرمان تھا بیمار ہو گیا اس کی ماں نے مجھے بلوایا میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بہن اس میرے بھانجے کی ماں اس کی سرہانے کھڑی رو رہی ہے میں نے اس لڑکے سے پوچھا اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا مامو یہ کیوں رو رہی ہے میں نے کہا بیٹا یہ تیری برائیوں کی وجہ سے رو رہی ہے وہ لڑکا کہنے لگا جو میرا بھانجا تھا کیا میری ماں مجھ پر رحم نہ کرتی تھی کہا کیوں نہیں وہ لڑکا کہنے لگا اللہ تعالی مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یہ کہا اور اس نوجوان کا انتقال ہو گیا کہتے ہیں کہ میں نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اسے قبر میں اتارا جب قبر پر اینٹیں رکھی گئی تو میں نے جھانک کر قبر میں دیکھا تو قبر تحد نگاہ وسی و عریض ہو چکی تھی جو میرے ساتھ تھے میرے رفاقہ تھے میں نے ان سے پوچھا کہ تم بھی دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں انہیں کہا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی قبر تحد نظر کشادہ ہو چکی ہے کہتے میں سمجھ گیا یہ اسی کلمے کی وجہ سے جو اس نے مرتے وقت کہا تھا کیا کہا تھا اللہ تعالی مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی سے حسن زن رکھنا چاہیے اچھی امید رکھنا چاہیے دیکھیے اس لڑکے کے حسن زن نے اس کا بیڑا پار کروا دیا اس کی قبر کو توحد نظر کشادہ کر دیا امیر اہل سنت اللہ تعالی کی بارگاہ میں دیکھیں کس طرح مناجات کرتے ہیں نہیں ہے ہینا تار میں کوئی کی فقط ہے تے ری رہ کابیب جل صلی اللہ تعالیٰ علام محمد ولا علی و صاحب وسلم شعب المان حدیث نمبر نو دو سو چھتیس حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہن شاہ مدینہ قرار قلب و سینا صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ایک بندے کے بارے میں جہنم کا حکم دیا جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچا تو رک گیا پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا عرض کرنے لگا یارب تیری قسم میں تو تیرے ساتھ اچھا گمان رکھا کرتا تھا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے صلی صل اللہ تعالی علی محمد وعلی و بارک و وبارک وسلم ایک اور رحمت بھری حکایت سنیے جو کہ تاریخ بغداد کے حوالے سے دعوت اسلامی کے اشیاتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے حکایتیں اور نصیحتیں کتاب میں نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا احمد بن سہل رحمت اللہ تاعل علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت سعیدمہ بن اقسم علی رحمت اللہ الاکرم کو دیکھا پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا اللہ نے بلایا ارشاد فرمایا بوڑے میں نے عرض اللہ ہمیں حضرت سیدنا عبدالرزاق نے حضرت سیدنا معمر کے حوالے سے انہوں نے حضرت سیدنا ظہری کے حوالے سے انہوں نے حضرت سیدنا ارواء کے حوالے سے انہوں نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت جملیل امی علی صلاحت وسلام نے مجھے بتایا کہ اللہ از وجل فرماتا ہے مجھے حیات یہ کہ میں کسی سفید بالوں والے کو عذاب دوں جو اسلام میں بوڑا ہوا ہو اور میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا عبد الرزاق نے سچ کہا معمر نے سچ کہا ظہری نے سچ کہا عروا نے سچ کہا عائشہ نے سچ کہا میرے محبوب نے سچ کہا جبریل امی نے سچ کہا اور میں نے بھی سچ فرمایا پھر اللہ تعالی نے مجھے دائیں جانب سے جنت میں جانے کا حکم فرمایا اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے نہیں ہے نام <سلام> کت ہے تری مت کا آسر یار سلو جل حبیب صلی اللہ تعالا محمد ولا و صاحب و بارہ کا وسل تو میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنا چاہیے اچھی امید رکھنی چاہیے کیا اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھ پر فضل فرمائے گا میرا مولا مجھ پر رحمت فرمائے گا میرا مولا میرے گناہوں پر پردہ فرمائے گا میرا مولا میرا رب میرا خالق میرا مالک میری توبہ قبول فرمائے گا میرا مولا مجھے بخش لے گا اور دنیا و آخرت میں اجر و عطا فرمائے گا ایک اور رحمت بھری حدیث پاک سنی ہے جو کہ شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمتہ اللہ کبی نے نقل کی حضرت سید ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو نظر آ کے عالم میں دیکھو تو اسے بتاؤ کہ وہ اپنے رب ازب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے اور جب کسی زندہ کو دیکھو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علی رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں بزرگان دین علی رحمت اللہ المتین جب کسی شخص کے پاس نزعہ کے عالم میں جاتے اسے اچھے کام یاد دلاتے تاکہ وہ اپنے رب عزب و جل سے اچھا گمان رکھے رحمت کی امید رکھے اجر و ثواب کی امید رکھے حضرت سعید مولانا سلی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے حسن زن رکھے کہ یہی جنت کی قیمت ہے سڑان اللہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے جنت کی قیمت اللہ تعالی سے حسن زند رکھنا اللہ سے اچھی امید رکھنا یہ جنت کی قیمت ہے کتنا سستا سودا ہے فکی امت حضرت سیدمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں قسم خدائے و لا شریک الح کی بندہ اللہ تعالی سے جو اچھا گمان رکھے گا خدا رحمان اسے پورا فرما دے گا سبحان اللہ حضرت سیدنا عقبہ بن مسلم رضی اللہ تعالن ہو فرماتے ہیں بندے کی خصلتوں میں خصلت کا مطلب ہے عادت بندے کی خصلتوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ یہ خصلت پسند ہے کہ وہ اس سے ملاقات کو پسند کرے اور ایک روایت کا خلاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جو میری ملاقات کو پسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور جو میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے میں اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوقتا فرما دیں اپنی محبت کا جان پلا دی رحمت بھری ایک اور حدیث پاک سنی رحمت کا اشرا چل رہا ہے سنوں نے ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکیاون ففٹی ون حضرت سینا انف رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے شہن شاہ خوش خسال پیک کرے خسن و جمال دافڑے رنجو ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سعیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اے ابن آدم جب تو مجھے پکارتا ہے مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ابن آدم اگر تیرے گنا آسمانوں کی بلندی تک بھی پہنچ جائیں تو بھی مجھ سے بخشش مانگے تو میں تیری خطائیں بخش دوں گا ابن آدم اگر تم میرے پاس گناوں سے زمین بھر کر بھی لے آئے پھر بھی تم مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا فرما دوں گا قربان جائیے رب کی رحمت پر قربان جائیے جو اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا نہیں ہے نا میں کوئی دیکھی نہیں ہے بد کا فقط ہے تیری ری راہ مت کا آسرا یارب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارا وسلم مسند امام محمد بن حنبل حدیث نمبر بائیس ہزار ایک سو تینتیس حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے تائیدار رسالت شہن شاہ نبوت مخصن جود و سخاوت طے کرے عظمت و شرافت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں اللہ تعالی سب سے پہلے مومنین سے کیا فرمائے گا اور وہ یعنی اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گے سبحان اللہ میرے آقا کو سب کچھ پتا ہے کہ اللہ کیا فرمائے گا اور بندے کیا عرض کریں گے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے آکا علی سلاط اسلام نے فرمایا اللہجل مومنین سے فرمائے گا کیا تم اس سے ملنا پسند کرتے تھے ارض کریں گے جی ہاں اے ہمارے رب فرمائے گا کیوں ارض کریں گے ہم تیرے عفو اور بخشش کی امید رکھتے تھے کیا گمان رکھتے تھے کیا امید رکھتے تھے معافی کی بخشش کی اللہ تعالی فرمائے گا میں نے تمہیں اپنی بخشش عطا فرما دی سبحان اللہ، سبحان اللہ ابن ماجا حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکسٹھ حضرت سعمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس کی موت کے وقت تشریف لائے فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امید رکھتا ہوں اللہ تعالی سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں پر خوف زدہ ہوں فرمایا جب اس عالم میں نژ کے عالم میں آخری وقت میں بندے کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ کی رحمت کی امید اور اپنے گناہوں کا ڈر یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی امید پوری فرما دیتا ہے اور جس بات سے بندہ ہو صدا ہو اسے اس سے امن عطا فرماتا ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور کی رحمت کے قربان جائیے ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اس کی رحمت کا ہی آسرا ہے اور اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم اس سے حسن زن رکھیں اس سے اچھا گمان کریں کیونکہ حسن زن کو بہترین عبادت فرمایا گیا چنانچہ المستدرک حدیث نمبر 7677 ہزار علیہ سو آکالی ہی و فرماتے ہیں بے شک اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر چھبیس ارشاد فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے الاحسان بے ترتیب صحیح ابن حبان حدیث نمبر چھ سو چالیس یہ بھی بڑی رحمت بڑی حدیث پاک ہے سنی حضرت سیدنا حبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا یزید بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کرنے نکلا میری ملاقات حضرت سیدنا واصلہ بن افقا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی وہ بھی انہیں کی عیادت کا ارادہ رکھتے تھے بیمار کی مزاج پرسی کو عیادت کہتے ہیں فرماتے جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے سیدنا واسیل کو دیکھا تو اپنا ہاتھ پھیلا دیا ان کی طرف اشارہ کیا حضرت سیدنا واسیلہ رضی اللہ تعالی انہو ان کے پاس بیٹھ گئے حضرت سیدنا یزید رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی انہوں کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنے لگے حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عہر نے پوچھا تمہارا اللہ کے ساتھ کیسا گمان ہے جل جلا حضرت سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی خدا کی قسم مجھے اللہ عز و جل سے اچھا گمان ہے فرمایا خوش ہو جاؤ میں نے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ تعالی فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب اگر وہ اچھا گمان کرے تو اس کے لیے ویسا ہی ہے اگر وہ برا گمان کرے تو اس کے لیے ویسا ہی ہے تو برا گمان اگر کوئی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی ہوگا اگر کوئی اچھا گمان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو آٹھ سو ستر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے تین دن پہلے آپ کی وفات ظاہری سے وسال مبارک سے تین دن پہلے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کسی شخص پر ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن زن رکھتا ہو یعنی موت اس حال میں آئے کہ بندہ اللہ تعالی سے حسن زن رکھتا ہو صحیح مسلم شریف حدیث نمبر چھبیس سو پچہتر ان دی یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کی تاریخ سماعت فرما لیجئے مدین چینل کی برکت سے سن لیجیے اور یاد کر لیجیے ممکن ہو تو لکھ لیجیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا الہام کے ذریعے جس بات کی خبر دے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے الفاظ میں بیان فرمائیں اسے حدیث قدسی کہتے ہیں رحمان کا فرمان اور اس کے محبوب کی زبان سبحان اللہ انا عند ون ابدی بی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے قربان جائیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی ہو پر آپ اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض رحمت کی امید بنداتے ہیں فرماتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے جب وہ غفار ہے کیا ہو سلو الشبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی ولی و, و صحدی و بارک و سلم جو اللہ تبارک و تعالی سے اچھا گمان رکھتا ہے اچھی امید رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی عائد نمبر دو سو اٹھارہ میں فرمایا کہ وہ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہرمان ہے صرف ترجمے پر اتفاق کر رہا ہوں کہ ٹائم اختتام کی طرف آ رہا ہے اس سلسلے کا وقت قلیل ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں فجر کی نماز کا سلسلہ ہوتا ہے پارہ اکیس سورہ سجدہ آئے سولہ سترہ ترجمہ کنزلی مان اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے سلا ان کے کاموں کا اور بھی پیارے پیارے ارشادات ہمارے رشمت والے رب کے قرآن پاک میں جا بجا موجود ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے اچھے امید رکھنی چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی کے بھائی جان حسن رضا خان اپنے زو اپنے نعتیہ دیوان ذوق میں فرماتے ہیں زن ہی بل کے ہے یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہو گ دنیا میں کب روم شر میں مجھ سے اچھا یا رب مجھ سے اچھا یا رب مجھے ایسے عمل مجھے کی دے توفیق کہ ہو راضی تری رضا یا رب امین تو اپنے مالی کو مولا سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دے گا ہمیں عزت دے گا اور دے رہا ہے نظام قبر میں محشر میں اچھا معاملہ ہوگا میزان پر اچھا معاملہ ہوگا پل سراج سے گزرتے وقت ہم بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے جنت میں محبوب کے پڑوس میں بسیں گے اور چھپ چھپ کے محبوب کے جلوے دیکھیں گے اپنے رب سے حسنِ زم رکھنا چاہیے اور جو نادان حسنِ زم نہیں رکھتے اللہ تعالی سے بھی بدگمان ہوتے انہیں ڈر جانا چاہیے چناتی حضرت علامہ مولانا حافظ حدیث حافظ قرآن امام جلال الدین عبد الرحمان بن ابی بکر سیوتی شاف علی رحمت اللہ القافی شرح الصدور میں روایت نقل کرتے ہیں بعض قوموں کو اللہ تعالی نے اسی لیے ہلاک کیا کہ وہ اللہ تعالی کے بارے میں بدگمان تھے ان کی بدگمانی اللہ تعالی سے بدگمانی ان کی ہلاکت کا سبب بنی تو اپنے مالک و مولا سے حسن زن رکھنا چاہیے اور میں نے پہلے ارض کیا کہ اللہ تعالی سے حسن زن رکھنا واجب اس میں ہمیں ثواب ملے گا عزر ملے گا اور نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا اللہ تعالی سے بدگمانی کرنا اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا میٹھے میٹھے اسلائم بھائیوں یہ گناہ کبیرہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا جو اس سے بدگمانی کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہارا ڈبل بارہ سورہ حام اجدہ آمبر تیئیسم کم اہ کم تم مین الخرین ترجمہ ایک کنزول ایمان اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں حالات کر دیا تو اب رہ گئے ہارے ہووں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اچھا رحمت کی ایسی موسلا دھار رحمت کی بارش ہو کے ہمارے پاپ دھل جائیں ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنا نصیب ہو جائیں آمین بجاین نبی امین صلی اللہ تعالی وسلم